و نسول اللہ رسول رسم یہ ہے کہ صابۂ کرام دوران مجمعین کے حالات کو دیکھا جائے اور بعض کی امت کا آلات کو دیکھا جائے تو کثرت اعمال امت کے پاس جاتے ہیں ساب کرام کے مقابلے میں قصر سے کرمت نے زیادہ کیا ہوا ہے کثرت نوافل اللہ اور کثرت حادیث جو ہے وہ امام بخاری امام مسلم کو یاد ہیں اور کیوںکہ مسائل زیادہ امام عفار رحمت اللہ علیہ کو یاد ہیں لیکن اس کے باوجود سابی ہیں ان کے آخری صحابی ہیں بالکل زمان استعمال کی بولان گیا صاحب نے باقی لوگ نا. صرف میں نے استعمال نہیں صاحب صاحب؟ اس میں ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اب میں سے ایسے لوگ ہیں کہ ایک یار ختم ہوا مکمل ہوا تو اس کا بالدانی غنیمت تقسیم ہونے لگا تقسیم ہونے کے بعد کچھ مال غنیمت بچ گیا مر فاروق اللہ نے کہا کہ حفاظ میں علماء میں تقسیم کیا جی جائے تو علماء میں تقسیم کر رہے تھے حفاظ میں تقسیم کر رہے تھے تو امر بازی کر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ مال بچے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں بڑے سخی ثابت تھے یہ تو انہوں نے کہا وہ حافظوں کو عالموں کو دے رہے ہیں تو وہ بھی جا کر کھڑے ہو گئے تھے ہمیں بھی کچھ طے نہیں جگ اللہ کے لیے افاظ کے لیے آپ کو کتنا قرآن یاد ہے ان کو نے الحمشریف الحمشریف بھی ان کو آتی تھی چار تین چار سورتیں بھی یاد تھیں اتہ یاد نو صاحب ساری عمر جہد میں گزری پڑھتے ہوئے گزری تھی سیکھنے پڑھنے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اتنے پہلوان صاحب تھے کہ جنگ کے لڑائی کے دوران اگر کوئی کافر گھوڑاسوار بھاگ جاتا تھا اسے تو گھوڑے کے دم کو پکڑ لیتے تھے جب گھوڑے کے دم کو پکڑ کر کھینچ جاتے تھے گھوڑا نہیں بھاگ سکتا ایک ہاتھ کی طاقت آس پاؤ سے سے گھوڑا نہیں بھاگتا تھا اور مادی کرپ نام عمر بادی کرپ پیٹ کا درد بادی کرپ پیٹ کا درد پیر وہ کا, کا طریقہ تھا وہ عورتوں کے لڑکیوں کے نام بڑے خوبصورت خوبصورت رکھتے تھے مردوں کے نام ایسے رکھتے تھے کہ مرون کڑوا باد پیٹ کا درد تو کسی پوچھا کہ آپ ایسے نام جو لڑکیوں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں اور لڑکوں کے نام دشمن کے لیے رکھتے ہیں تاکہ دشمن کو نام سنتے ہی تکلیف ہو اس پر داش افطاری جائے گا یہ بزرگ گزرے ہوئے ہیں عبدالعزیز زبار رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں عبداللہ سبسر رحمۃ اللہ علیہ عظیز ذبح رحمۃ اللہ علیہ ان کو نماز اب الحمد شریف چار صورتیں اطحیات دعلو ضرور شریف بس یہ آتا تھا میں کچھ پڑھنے کے موقع دوں نہیں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مشرق مغرب ایسا نظر آتا جسے اتھیلی پر ہو اور ضلع سماجی صاحب اور الحمد اللہ کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل عزیز کے اور قرآن پاک کی تفسیر کے اور عزیز کے اور فقہ کے مسائل جو کہ مدارس میں پڑھاتے ہوئے ہمارے اساتذہ صاحبان ہمیں سمجھائی نہیں سکے اور ہم اس میں رہے ہیں کشنا اور نامکمل رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا وہ مسائل میں ان سے پوچھے تو ان ایسے آسان کر کے ایسا آسان بتائے کیا میں حیرت یہ فرق کیا ہے فرق جو ہے وہ باطن کا فرق ہے کہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے اور جو یقین ہے جو وابستگی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جان مال قربان کرنے کا جو ان کا جذبہ ہے اور جو ان کا اللہ تعالی کے لیے خلاص ہے وہ اس نے چیزیں بات نہیں کیا. وہ باقی لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے منوایا گیا ہے میرے صحابہ اگر ایک مد خرچ کریں اور بعد والے لوگوں اور پہاڑ کے برابر سوچیں بہت پڑھاپر پہاڑ کے بڑھاؤ سونا خرچ کریں تو ان کی ایک مت یاد مجھ کے سواب کو نہیں پہنچ سکے کیونکہ ان کے پاس شدت اخلاص ہے بے انتہا اخلاص ہے اور بے انتہا جن سپاری کا یہ جان قربان کرنے کا جذبہ ہے بہت زیادہ اعتماد ہے نت لگی جاتا حالات ہوئے ایک آیت نازل ہو گئی اس پر اسی وقت عمل کیا گیا تاز الدر تحدون آیت ناز کی تم قدگی کے کمال پر نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جنہیں جن, جن سے تم محبت رکھتے ہو ان کو تم پسند کرتے ہو آیت نازل ہونے پر ہر صحابی نے اپنی زندگی میں اس بات کو اس چیز کو معلوم کیا جس سے سب سے زیادہ محبت اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اس بات کو ہم نے سب پر دکھایا کہ آئے کہ ہم نے اس پر عمل کر لیا ایک صحابی ہیں ان کا ایک باغ ہے جو کہ مسیح نبی کے اب یہ دروازے میں آ گیا ہے بیر ہا اس کا نام ہے اور یہ سب سے اچھا باغ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بات سن کیونکہ بہت اچھا باغ تھا مدینہ منوہر مسلم ڈبلو کے قریب تھا پانی اس کا کا رکھوں میٹھے پانی کا رکھوں تو کہتے اس کو میں نے لا کر عبد الرض کیا علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ جو ہے تو یہ باغ پسند ہے میں اس کو اللہ کے رستے میں دے رہا ہوں تو اس باغ کو پچاس, پچاس ہزار درم میں فروخت کر کے اس کو دینی کاموں میں لگایا گیا ایسے ہی واقعہ یہ دو تین واقعات ہیں میرحا کا غالباً اس کو تقسیم کو فروخت کر کے تقسیم کی پچاس ہزار درم کا باغ تھا اور اس زمانے میں ادبی ضرور نے ایک اونٹ ساٹھ درم میں خریدا ہے اور ایک سو بیس ڈرم میں فروخت کیا ہے تو گیا اونٹ کی قیمت اوسطن سو درم ہو گئی تو پچاس ہزار کے کتنے اونٹ ہوئے پانچ سو اونٹ ہوئے واٹر والے ہمارے ساتھی ہی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کل اونٹ کی قیمت جو ہے چالیس ہزار ہے ان چلا کے منڈیوں میں بکتے ہیں کیا کل اونٹ کی ایک اون کی, کی قیمت چالیس ہزار ہے چالیس ہزار روپے پانچ سو کتنے ہوئے ہیں دو, ہی؟ دو, دو کروڑ کرو روپے کی مالیت کے بعد آئے کے نازل ہونے پر آ کر اللہ کے راستے میں خیرات کیا ہے اتنا دل گردہ اور اپنے ہمت کا مظاہرہ کر سکتا ہے آج کل جی؟ رضی اللہ بمبر دلہ کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ میری سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ محبت میری بانی مرجانہ کے ساتھ تھی کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس محبت کو اس حایت پر قربان کیا اس کو آزاد کیا کہتے ہیں شریک مسئلہ یہ تھا کہ آزاد کر دینے سے بس وہ بات کافی ہو گئی تھی پر پرمل ہو گیا تھا کہ پہلے تو بادی تھی اب اس سے میں شادی کر سکتا تھا نکاح کر سکتا تھا پھر میں نے سوچا کہ یہ تو پھر جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے حالات ہو جائیں گے میں تو کہتے اس کو بولے اپنے غلام کو اس کی شادی کرا کر اس, کو اس کے والے کیا پھر میں جو اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں اس کے بچے جب میرے سامنے آتے تھے تو اس کی یاد دل میں مارتی تھی کیس قواعد پر قربانی کی ہے اس بات کو تو ایسے جو ہے یہ پکرا کا طریقہ ہے کہ جو کپڑا آیا بہت پسند آیا بس اسی وقت اللہ کے راستے میں دینا ہوتا جو کھانا شروع کیا بہت پسند آیا اس کو اسی وقت اللہ کے رستے میں دینا ہوتا ہے جو چیز اپنی ملکیت میں آئے اور بہت پسند آ جائے اور اس کو اسی وقت اللہ کے رستے میں دینا ہوتا ہے پھر خاص تعلقات بنتے ہیں خاص دوستی پھر بنتی ہے صحیح نہیں دوستی ہو جائے گا بغیر قربانی کہ کلو امن نام میں حملہ افتن ہوں کیا انسانوں نے یہ سوچ رکھا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی آگے ایسے کیسے آیا تھا جی ڈاکٹر سیاد صاحب ملاقات ملاقات فضل قابل ہاں پہلے لوگوں پہ جو ہیں وہ بھی آزمائشوں میں ڈالے گئے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ کون سچا ہے اور کون ایسے ہی دعوے کر رہا ہے اور انہوں نے جو ہے تو اپنی جب آزمائشیں آئی ہیں جب تک حالیف آئی ہیں مشکلات آئی ہیں تم نے جم کر ثابت قدم رہ کر اپنی وفاق کا ثبوت دیا ہے ان مشکلات کو پریشانیوں کو جھلا ہے یہ کالا پانی کا جو گرفتاریہ ہے نا اس کا ایک عجیب واقعہ بیان ہوا ہوا ہے اس کی کوئی کتاب لائبریری کے پاس ہے کالا پانی ہے کہ نہیں ہے نا آہ یہ کالا پانی میں لکھا ہے نے کہا کہ ہمیں گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد گھروں کو مسمار کیا گیا اور بار بچے جو ہے وہاں سے نکالے گئے اور اس کے بعد مختلف قسم کی اذیتیں دی جس قسم کی اذیتیں دیتے تھے وہ ہم اللہ کے طرف سے آئی کر برداشت کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اپنی بات کو واپس, واپس, واپس, واپس ہو جائے اور آپ اس بات کا اعلان کر لیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں مرضی بات کہہ دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے وہ نہیں کہہ رہے تھے اس بات کو مختلف اذیتیں دینے کے بعد آخر انہوں نے کہتے ہیں کہ تو ہمارے پھانسی کا اعلان ہوا جب پھانسی کا اعلان ہوا تو اس دن, دو تین دن میں دن دیے گئے تھے اس میں انگریز ان کے بال بچے ہمارے تماشے کے لیے آتے رہے کہ جب وہ آتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت خوش ہیں اور بہت آسودہ ہو گئے ہیں. تو نے پوچھے کیا بات ہے تم کو پتا چلا کہ یہ تو ان کی شہادت ہو رہی ہے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا چھا اگر یہ سے خوش ہو رہے ہیں تو ان کو پھنسی نہیں دیں گے خوشی کی بات اب نہیں کریں گے پھر کیا کرے تو ان میں سے مختلف دو تین جیلوں کا تصور نے کہا لاہور کہ میرے پاس بھیجو بڑے بڑے کراڈیل میں نے ٹھیک کیے ہیں ان کے پاس کیسے بھیجے گا اسے اپنی ازیت کا پورا مظاہرہ کیا لیکن متاثر نہ کر سکا انہوں نے کہا میں بے بس ہو گیا وہ ملتان آباد کہا ہمارے پاس بھیج دوس ہوا طریقے کہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم طریقہ کار کریں گے کوئی سو میل دو سو, سو میل کا فاصلہ ہے کہ تو اس میں انہوں نے ہمیں ہمارے لیے پنجرے بنائے جس میں ادھر ادھر مہکھیں اوپر محفیں اور ان میں بٹھا کر ریل گاڑی میں ہمیں ان پنجروں میں ڈال کر تو ایک مہینے وہ دو, دو سو میل کو طے کرا کے پہنچایا گیا تو ذرا ہماری آنکھ رکھتی اور گاڑی بریک مارتی تو ادھر گرفتار ان کے ہنس لگتے ہیں. پھر جو ہے تو بیٹھے رہتے ہیں بیدا پہ جا کے کوئی پانچ منٹ نہیں جاتی تو ادھر لگتے کہتے ہیں سارا یہ ہی ہمارا وہ پر یہ ایک مہینہ گزرا اور آپ اپنی بات سے نہ ہٹا سکے یہ تو ان کا فیصلہ ہوا کہ اب ان کو کالا پانی بھیجا جائے جزائر نمان تو ادھر وہاں کے لوگوں گرفتار کرتے وہ وہاں انڈونیشیا ملائیشیا والوں کو گرفتار کیا تھا تو ان کو جنوبی افریقہ میں انہوں نے بھیجا تھا اور یہاں والوں کو گرفتار جو کرتے تھے تو ان کو ادھر وہ زائر انڈمان کو بھیجتے تھے پھر زہر انڈمان کو جب بھیجنے لگے تو اس نے ہمارے بال بچوں کو انہوں نے بلایا وہ کہہ رہے ہم جس کو نکالا گیا بال بچے کھڑے تھے ہمارے کہتے ہیں ہمارے جو بچے روئے تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکل والا یہ دن تھا کہہ کہ رہے تھے اگر معافی مانگتے ہو تو ہم آپ کو جو ہے تو بس ان کے والے کر بال بچوں کے پاس بھیج دیتے ہیں. کہتے بنام نے ان سے کہا کہ بس اب صبر کریں اور انشاءاللہ شاء اللہ آخرز میں ہماری ملاقات ہوگی اور تیز سے یعنی پہلے ہمیں جو وہاں لے جایا گیا تھا چونکہ جزیروں سے کوئی بات نکل نہیں سکتا وہاں بغیر اس کے ہتھکڑی وغیرہ کا وہاں چھوڑ دیا گیا مختلف کام مگر کیا خود ہی کام کراتے تھے اپنے کھائے پکائے اپنے لیے سارا کریں بس رہے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا عملہ وغیرہ بھی اٹھا دیا کہ وہ کلریکل کام بھی یہی کریں اور حساب کا بھی یہ کریں اکاؤنٹ کا بھی یہ رکھیں قدرتی کا سارے کام ہمارے زمین لگائے قید نے پھر وایس رائے اس کے بال بچے تماشے کے لیے آئے کہ ان کو ہم وہاں جا کر دیکھیں گے کہ وایس رائے جب آیا ہے جزائر میں آیا ہے چند پتنے لگا تو شیرلی ہے قیدی ہے اس کا نام شیرلی ہے پتنی یہ کون ہے کہاں کا ہے کہ دوست نے حملہ کیا ہے چلو دو ہاتھ دو پیر سے اس نے باسرائے وہ قتل کیا اس کے بعد پھر ہم پر سختی ہو گئی ہمیں جو آزادی اور آسانی نے دی تھی وہ واپس لے لی اور ہمیں مارکوئیں بند کر دیا ہمارے پھر ہمارے وہ ملیشیا وغیرہ جو انہوں نے کیا ہے نا ان کو جنوبی افریقہ میں ڈالا ہے یہ لوگ ہیں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں افریقہ میں جو مسلمان ہیں تو ایک کو کہتے ہیں ملاوی اور ایک کو کہتے ہیں کلی ایک ملاوی ہیں ایک کلی ہے یہ جو علاقہ ہے ان کا کیپ ٹاؤن کا کیپ ٹاؤن کے ملاوی ہیں اور یہ جو باقی افریقہ سے کلی ہیں مزمک تو دوسرا ملک تھا یعنی کہ جونس برگ کا علاقہ اور اس کا ایسٹرن جونس برگ پورٹ الزبت یہ علاقے جو ہیں تو ان کے لوگ یہ پھر باقی یہ کلی اس کلیٹ اس, اس کا علاقہ ہے اس کے سائکٹک اسپتال میں گیا تو ایک سیکٹر مریض دوڑتا ہوا ہے سے ملا اس سے کہا کہ I am like I am like نے کہا کہ آئی ایم کلی لائک یو آئی ایم کلی لائک یو تو ڈاکٹر نے کہا آپ سمجھے اس کی بات پر میں نے کہا میں نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہے تو اس نے کہا یہ کہتے ہیں آج ہم کلی لائے میں نے کلّی کیا جس نے کہا کلی یہاں مسلمان کو کہا جاتا ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انگریز اپنے ساتھ مختلف کاموں کے لیے مزدور لائے ہیں جو ہندوستان سے مسلمان مزدور تو ان کو ان کی جب اولادیں ہو گئیں پھر وہ پڑ گئے تو ان کو سب کو پھر ملازمت وغیرہ نہیں دے سکتے تھے تو کلی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اس کے بال بچے کوئی چابڑی لگا دی کسی نہ کوئی کرتے کرتے اب وہ جو ہیں تو بڑے بڑے یہ ہے تو یہ سرمایہ دار ہیں جنوبی افریقہ میں دو مسلمان ہیں اور یہ ان کے کاروبار جو ہے تو ان, ان کے ہاتھ میں ہے افریقہ کا کاروبار مسلمان اور تین ہندو کے ہاتھ میں ہے اور زمینیں اور عام جو ہے تو وہ, ان, کا, ان, ان کا مالک انگریز تھا کا مالک وہ تھے اور کاروبار کے مالک یہ تھے تو کہتے ہیں ان کی اولادیں کو ابھی بھی کل اور جو دوسرے ہیں تو ان کو بلاوی کہا جاتا ہے اس میں جو کیپ ٹاؤن کی طرف ہے بلاویوں کو یہ لے گئے ہیں ان مسلمانوں کو تو وہاں پر انہوں نے ان کو بالکل جانوروں کی ترمی کے ساتھ سلوک کیا یہاں تک کہ نماز پڑھنے نہیں دیا گیا نا کیپ ٹاؤن میں ایک پہاڑی ہے جس پر ابھی بھی مسجد ہے جس کو مسلمانوں نے یادگار کے طور پر رکھا ہوا ہے یہاں نے میں تاکہ عثمانی صاحب نے اس کا تل کیا ہے تو اس وقت رات کو یہ کام وغیرہ کا ختم ہوتے تھے تو یہ جا کر وہاں پھر نمازیں پانچ اپنی دوہراتے تھے اور دعائیں مانتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ بھی کم از کم ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے جہاں تک کہ ڈچوں نے یہ ملک ہے تو برطانویوں سے لے لیا حملہ کر کے آپ کیا کریں ان کے مقابلے میں بہت سخت جنگجو لوگوں کی ضرورت ہے جسے لڑنے کی ضرورت ہے پھر ہم شب لے سکتے ہیں تو ان کا مشورہ یہ ہوا کہ یہ جو مسلمانوں کو ہم نے گرفتار کیا وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرو کہ اگر ہمارے لیے کر بولو واپس لے لیں ہمارے لیے تو یہ کیا کہتے ہیں ان کے جب انہوں نے مذاکرات کیا ہم لڑیں گے آپ کے لیے لیکن ہماری شرائط ہیں ان کو اگر مانتے ہو تو ہم تمہارے لیے لڑتے ہیں اگر کیا شرائط نے ہماری شرائط ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہمیں بس بھی آزادی دوں گی تم نے پرو جان توڑ کر لڑے ہیں ڈچوں کی حکومت انہوں نے بگایا ان کو دوبارہ حکومت لی ہے پھر ان انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی وجہ سے پھر ان کو آزادی ملی ہے آزادی تبھی بھی دین میں آگے یہ ملاوی جو ہیں یہ آگے ہے مجاہدین کی نسل ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کھول لیجیے تو یہ وہ وفاق کا ثبوت ہوتا ہے جو انسان قربانی کی شکل میں پیش کرتا ہے یہ تعلق اللہ کی وہ مضبوط حبل ہوتے ہیں رسیاں اور بانڈ ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے ساتھ جوڑ دیتا ہے نماز نماز وزا اجزاد کو پورا کرنا کچھ طوافت پڑھنا جس حام کچھ کر رہے ہیں یہ تو ایک عام اصاب زمین عام صالحین کا طریقہ ہے اور ولایت خاصہ کا جو تعلق اللہ تعالیٰ کیلا کے ساتھ بنتا ہے وہ تو بعد مال جان جذباتی قربانی کی ہوتا ہے اور پہلے سے بھی قربانی دی ابراہیم علیہ الاسلام سے کتنی قربانی لیم نے ازمایا ابراہیم کو کیسے ڈر سیاز بھائی ہم نے سارا دن سفر کیے ہوئے اس لاپ افزا کام نہیں کر ہے ازمایا امن ابراہیم کو کلمات ہیں فاطم ماحول پھر انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا وضبۃ اللہ ابراہیم اربو کے فاطم مہن جی کالج نی جائے اور وزیر اللہ ابراہیم جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں فاطم مہن میں پورا اترا پھر جو پورا اترا تو اس, کے اس, اس کا معاوضہ مانگا معواوضہ دیا کالی کہ ابراہیم ہم تمہیں ساری انسانیت کے امام بنائے گئے تھے دنیا انسانیت کی امامت بنائی تو کلمات کیا تھے بیٹے کی قربانی اور آگ پر ڈالا جانا اور کیا کیا تھا کتنے کلمات ہیں آؤ اس میں آگ میں ڈالا جانا اور بیٹھے کا ذبح کرنا پھر اپنے حالات کو بعد یہ کہہ رہے ہیں زبا میں چھوڑنا اور اب سترال کے بعد آئے ملنے کے لیے تو بڑے خوش ہوئے عالیہ صاحب بڑے خوش ہوئی فائر صاحب بڑے خوش ہوئے اور انہیں ان پر ان سے باپ با با با باتیں کی ان کا آپ نیچے اترے تو نکاح ان سے نیچے ترنے کی اجازت نہیں آپ قربانی قربانی خالک ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کا خالق ہے تو بیوی نے کھا کے اتنی اجازت ہے کہ ہم اوڑ پوڑ پر بیٹھے بیٹھے یہ آپ کے پیروں کو دھو لیں اور نکاح کی اجازت ہے بس وہی سے باپ اس چلے گئے آپ بتائیں سارے نسیم صاحب تیج بات چھری پھیری بچے کو لکھا کر اور آہ اس کے جو, جو اس کا دبا زبہ ہوا اس نے آواز نکالی ایسی آواز ایسی کہ لڑکے کی آواز ہوتی ہے اور بس وہ جو جذبہ تھا محبت کا وہ ضبع ہو گیا اور قربان ہو گیا بھی کھی ہے کی اور آواز بھی سن گئی ایسا پٹیک دیکھتے ہیں بچہ صحیح سال میں کھڑا ہے اور ایک دبا سبا ہوا ساگر سال کون تھا دبا سا جذبہ ہوا تھا سردار کا کون ہے آ, بڑے بڑے صاحب شاہ صاحب پر یہ یاد ہے حلحمد اللہ علیہ اظہر صاحب کے بیٹے نے جو زمبہ قربانی میں صدقہ کے طور پر رکھا تھا تو زمانے میں طریقۂ کار تھا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں تھا ایک آگ آتی تھی رہی اور وہ اس چیز کو وہ لے جاتی تھی تو وہ قبول ہو جاتی تھی اس سمجھ قبول ہو گئی تو اللہ احمد اللہ رکھا جمبہ رکھا تو آگ آئی اس کو لے گئی تو کبوشرہ زمبہ تھا کہ جگہ سے پڑا ہوا تھا اور اس کو اتارا گیا زبیا سے شریف میں موجود تھے پھر وہ ایک آگ لگی تھی جس میں بہت چلی تو اس میں یہ سی اس کے سنگ بھی چل گئے مدور کو دیکھنا جانچ کا سر ظاہر ہو جاتا ہے بیماری زائل ہوتی ہے جادو کا اثر پوب جاتا ہے آدمی کچھ ناچمے میں بھاگ جاتے ہیں نظر بد کا سرو ظاہر ہو جاتے ہیں یہاں تھا کہ اس کچھ نے کچھ پکرات میں بتایا کہ حضرت حمیز مکی صاحب جن کے مکم کرما سے آئے ہوئے تھے کہ مل جس میں بیٹھے تو بیٹھنے سے اور بیان سننے سے بیماری ظاہر ہوئی رفا ہوئی برکات کب آپ کو لے, لے کر آئے ہوئی کہ اب تک یہ جو مقامی پتھرا ہے, ہے جس میں ہنکٹوں کا نشان ہے اس کو کر دیا گیا اس میں بند کر دیا نا ڈلیوری اس سے پہلے اس تھا کہ اس کو اس پانی پر ڈال کر اس پانی کو پیچھے تھے اس سے لط رہا بیماریاں ہوا کرتا تھا. اور منہ بارے جو علیہ وسلم کے اس کا تو وہ آدش میں آیا ہوا ہے کہ مسلم عدلہ آدمی کے پاس تھے اور کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا مسجد منورہ میں تو ان کے پاس کٹورا پانی کا اپنے گھر بیچتے تھے تو ان کے پاس چاندی کی نلکی میں منہ مبارک تھا تو اس چاندی کی نلکی کو اس میں ڈبوتی تھی اور وہ پانی کا کٹورا بیچتے تھے آلمی پیتا تھا اس کو چھپا ہو تھی اللہ کے فضل ہے اللہ تعالیٰ کے راست و جلال کیلئے صحابہ اللہ کے لیے قربانیاں دی ہوئی قربانیاں اللہ واقعی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھیں کم یہ <تصحابہ> اکرام جنگی کا نام ہے دوسرے کیا نام ہے تاریخ برادری جی کن کی ہے الفاظ اور نیا علامہ اپنے کثیر رحمتہ اللہ علیہ کی پتو شام جیت علامہ باغی رحمتہ اللہ علیہ کی یعنی کو پڑھے اتنا چلتا ہے کہ کیسے بردے در گردے والے دروجی گھر والے لوگ گزرے ہیں قوت یقین ہے شدت تعلق ہے اور جان سپاری کا جذبہ ہے جان دینے کے جذبہ ہے سابق کرام کا باقی مجھے کو پہنچ نہیں سکتا جتنی بات نہیں کی صفائی ہے ظاہر سے اور جتنا اخلاص ہے وہ باقی ان کے پاس کرنے جتنا ان کے پاس ہے زیادہ وہ آیت کیسی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ حق کی گوائی پرکھائیں ہاں وہ آپ آپ کے برادری گھر والوں کے پاس جا رہی ہیں خلاف جا رہی ہو خا نے آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہو ہیلو الحمد سوادا کیوں اس کا تجمہ کرو ذرا آپ کی بات پر قائم ہو جاؤ خا انصاف کا قائم ہونا آپ کے بال بچوں آپ کے والدین آپ کے خاندان کے مفاد کے خلاف کیوں نہ جا رہا اور یہاں تک کہ آپ کے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہا تو ایمان کا درجہ ہوا ہے یہ بات میں اپنے خلاف کو برداشت کر کے حق کو لیتا ہے حسابی آ کہ رسول اللہ سے مجھے پرفیت پاک کرنا مجھے پاک کیا بات مجھے ہوگی مجھے بتکاری ہوگی میں تجھے چھپا ہو کسی اور کو چھو لیا تھا یا تو چھپا ہو کہ میری بیوی بی ہے اور اس کے ہاتھ میں چھو لیا تھا میں نے کہا نہیں یار فورا اٹھ رہا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں یادوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں کوئی بھی دماغی دماغ نہیں تو یاد رکھا کہ کچھ ایسی بدکاری ہوگی جس طرح سوربے کی سلائی, سلائی سربہ کے اندر چلی جاتی ہے تو نے کہا ہاں یا سہیں ایسی بدکاری ہوگی تو یہ بہت بہت بہت بڑا وہ غریب عدیث ہے جو کہ اس کیس کے جزیات کو بیان کرنے کے لیے عدالتوں میں فقان ہے اس کو تشدی کر کے لیے ہوئے ہیں اس کہ کاہاں تک ریب سے پتہ ہوئی جس طرح نے واضح الفاظ میں اسے بیان کروایا تو پھر سسار کی سزا ناپی تھی اس سے پہلے کہ جو حرکت اور کی سزا نفظنی نہیں تھی تو اب یہاں پر اپنی جان میں اپنی جان کے خلاف حق بات جا رہی ہے اور جان کو قربان کرتے ہوئے اس کا اتنا اونچا ایمان کا مقام ہے اس کے لیے ایمان مانگ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو بتایا بجے آدمی اور کسی کو بتائے نہیں اور اللہ کے حضور جاری کر لے تو بتائے بجے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور سے یا رسول اللہ مجھے پاک کر یا رسول اللہ اب اس نے کہا کہ اسے اس بتکاری گیس اس کا کیا سبوت ہے کہ مجھے حمل ہے جاؤ جب آپ کا پیدا ہو اس دوبارہ گرفتاری کری کوئی نہیں جا رہا ہم دودھ پیتا ہے پھر ہی جاؤ کھیلی گئی دو ساتھ دودھ پلاتے تھے اس پھر آ جی روٹی کا ٹکڑا اس کو دیے ہوئے آپ اٹھ کدھر گئے تھے ہاں مجھے پتا ہو تمہاری گردن کو میں توڑتا ہوں پانی پینے کے لیے مر رہے تھے پانی پیے بغیر اگر پانی نہ پیتے تو مر رہے تھے اس کو اٹھا کر آگے لاؤ یہاں پر اس کو اٹھاؤ دو سال کے بعد بچے کو لے کر آ گئی روٹی کٹوروں سے ہاتھ میں دیے ہوئے جہاں تک کہ تین بار اس نے آ کر اپنے آپ کو سنسار کے لیے پیش کر دیا اور پھر ہم نے مجبوری قانون کو نافذ کرنا ضروری آر فرمایا کہ اس کے کپڑوں کو مضبوط کر کے باندھ لیں اس سے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو اور کھڑا کھود کر اس کو اس میں رکھا گیا صاحب اسی مان کے مظاہرہ کا کوئی تصور کرو گے یہ تمین اسلائی نے تو تفسیر میں لکھ مارا کہ نوز بلّہ بکرے کی طرح بہتر تھا ابھی تھا اور اسی کو سنسار کیا گیا لیکن نتو خیرے کو کہو کہ تو تیک دس کنکڑیوں کے آگے طور کھڑا ہو جائے اب ان کو بھی لا کر کھڑا کرو اور دوسرے کو بھی لا کر کھڑا کرو کہ دس کنکڑیوں کے آگے کھڑے ہو جاؤ, جاؤ پھر دیکھتے ہیں کہ تیری ایمان کتنی ہے اور اس کی سطح ایمان کتنی ہے دوسرے چیزیں لکھ دیا لتیبہ کے طور پر سناؤں میں سیکرٹریٹ گیا تو اس کی مسجد بات میں نے پڑھی تو اشے اسران صاحبہ نے جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ دیکھا مجھے پکڑ لیا ایک دن خواص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نماز آپ نے اسمام صاحب کے پیچھے پڑھ لی میں اسلم صاحب کی غیبت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے مجھے خیال ہوا کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا غیبت کرنا چاہتے مجھے کہتے ہیں صاحب میں میارے حق نہیں ہے یہ کیسے کہتے ہیں میارے حق نہیں کہتے دیکھوں شاید شمسار ہوئے ہیں چوری میں ہاتھ کاٹا گیا ہے صاب نہیں تھا میں یہ, یہ اس پہ دیکھ رہا ہے پھر آگے دس پتھروں کے دس کے اندروں کے آگے کھڑا ہو کھڑا کرو نا برف بد ہے نا جان دے معاذ ملا نے فرماتے تھے اللہ تلے عمل تکمیم تھا کیونکہ شریف نفت کرنی تھی اور نہ پرو نہیں سکتی تھی پیس ہے یہ ایک پولیٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے اور اس میں ایسے ایمان کا مظاہرہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اپنے آپ کو پتھروں کے آگے پیش کر کے اور جان اللہ کے غوبر قربان کر پچھلے سالے میں بات کو لکھا ہے میں کہ اللہ کے تعلق ایک مقام ہے کہ اس کا جب آئی نہیں پہنچتا ہے تو کبھی گنا سے بھی پلک نہیں ٹوٹتا ہے سویا کہتے نسبت کبھی کبیرہ گنا سے ٹوٹتی نہیں ہے کہ ایک نہر ہر سال بل صفائی نہ ہو تو دوسری سال بند ہو جاتی ہے اور دریا میں اگر کرا کرم کا پہاڑ بھی گر جائے تو باہ کر اپنے راستہ ٹھیک کر دیتا ہے اور راستے کو بند نہیں کر سکتا کرایکروں کا پہاڑ گر کر اس کا بھاؤ بڑی قوت کی ساتھ ہے کہ واضح اللہ فضیف اللہ واس البلا یعنی اور قبول شدہ جو ہے اس کبیرہ کو اس کو گناہ بھی ہو جائے اس کو اللہ رد نہیں کرتا ہے کیونکہ بشر سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اس کی توبہ ایسی کمل ہوتی ہے کہ وہ برس کے ایمان کے سبوت اور مظاہر ہے جس طرح کی رضی اللہ کام دیا رضی اللہ بن صابیہ اور انسانی کے ہے سلمان اللہ دم نہیں ہے جی بس سفر میں گزرا ہوا ذکر کرتے ہیں بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں ہاں؟ ذکر کریں گے جی سلمان اللہ جی جان کی قیمت دیا عشق میں ہے کوئی دوست اس نے بھی سر بالکل